وقد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاكم وقف وصلاۃ وسلام اما بعد القفا باغ من الََََََََََََََََََََن الشیطَََََََََََََََََََََرجیم بسم الله الرحمن اقطرب اقترب للناس حسابهم غ غ غفلتِ مردون قرآن مجید کا سترواں پارہ اور صورت الانبیاء اس آیا مبارکہ سے شروع ہوتی ہے اور اس کے ابتدائی کلمات اقترب للناس سے سترواں پارہ پہچانا جاتا ہے اس کی پہلی آیت ہی بڑی موٹیویٹنگ ہے کہ لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے لیکن وہ غفلت میں پڑے اس حقیقت سے منہ چھپا رہے ہیں سعود الانبیاء میں توحید کے بارے میں بڑی اہم باتیں بیان فرمائی گئی ہیں مثلاً ارشاد ہوا وما خلق نفس سما والارض مما خلق نسما وردا مما بینما لائی بین کہ ہم نے آسمان اور زمین اور اس کے مابین جو کچھ ہے اس کو اس کو ایک فن کے طور پر ایک انٹرٹینمنٹ کے طور پر ریکریشن کے طور پر پیدا نہیں کیا اور اگر ہم نے ایسا کرنا ہی ہوتا تو ہم اسے اپنے پاس کرتے یہ زمین پر یہ تماشا کرنے کی ہمیں کیا ضرورت تھی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کے بارے میں یوں تو قرآن مجید میں بہت سے دلائل دیے گئے ہیں لیکن ایک بہت ہی کامن دلیل کے جو ایک بچے کی بھی سمجھ میں آتی ہے وہ قرآن مجید کی اسی صورت میں وارد ہوئی ہے صورت انبیاء کی آیت نمبر بائیس میں ارشاد ہوا لو کا نفی ہی ماں اگر آسمان و زمین میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے ل تو وہ زمین میں فساد برپا کرتے تو وہ آپس میں جھگڑتے لڑتے اور فساد برپا ہوتا فسبحان اللّہ رب العرش عمہ یسفون بس جو باتیں یہ بنا رہے ہیں اس سے عرش کا رب اللہ پاک ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی دلاویز شخصیت عطا فرمائی تھی وہ بڑے مہمان نواز تھے بڑے خوش مزاج تھے تفنون طباء کے مالک تھے اور ہی نیو ہوٹ ہاؤ ٹو میک ہز پوائنٹ یعنی اپنی بات کو ثابت کرنا اللہ تعالیٰ نے اس کے خاص ملکہ انہیں عطا فرمایا تھا ان کی قوم بت پرستی کا بد بت پرستی کی شکار تھی حویت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے انہیں سمجھایا اور اس پر ان کی قوم کہنے لگی کہ یہ جو تم ایک خدا کی باتیں کر رہے ہو یہ ادراہ تفنن کہہ رہے ہو یا واقعی تم حق بات بیان کر رہے ہو انہوں نے کہا کہ نہیں میں تمہیں تم سے سچ کیا رہا ہوں اور یہ جن کو تم پوچھتے ہو یہ تمہارے کسی کام کے نہیں ہیں اور کبھی تم ادھر ادھر ہوئے تو میں ثابت کر کے بتاؤں گا کہ یہ ان کی حقیقت کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں موقع دے دیا کہ ایک دفعہ ان کی قوم کے لوگ باہر کسی میلے میں گئے ہوئے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ظاہر ہے کہ ایک نبی کی طبیعت ان میلے ٹھیلوں میں کب خوشگوار محسوس کر سکتی ہے لہذا ہی فیل کمفرٹیبل تو انہوں نے معذرت کر لی کہ نہیں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور جب سب لوگ چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں داخل ہوئے ایک تیشہ لے کر بڑا ساتھ ہوڑا لے کر اور اس کی تفصیل تو آگے جا کر سورہ صافات میں آتی ہے لیکن یہاں صرف اختصار ہے کہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور بڑے بت کو چھوڑ دیا جب لوگ شام کو واپس آئے تو وہ بڑے پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہ کس نے یہ حرکت کی ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ تو لوگوں نے کہا کہ ابراہیم نامی جو نوجوان ہے وہ ان کے خلاف باتیں کیا کرتا تھا یہ ہو نہ ہو یہ اسی کے کام ہے تو انہوں نے حضت ابراہیم علیہ السلام کو حاضر کر لیا اور حضت ابراہیم علیہ السلام کون سا ڈرتے تھے پیشی سے وہ تو چاہتے تھے کہ یہ پیشی ہو یہ ساری پلاننگ ان کی اسی کے لیے تھی تو انہوں نے پوچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انتا انتفالت حضا بھی آلحاطینہ کہ ابراہیم کیا یہ حرکت تم نے کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ تو حضت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی یعنی تحمل کے ساتھ کہنے لگے یعنی اب یہ کہنے کو الفاظ کے اعتبار سے یہ جھوٹ ہے لیکن حقیقت میں یہ ڈیمونسٹریٹ کرنے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے کہ دیکھو جو سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے وہ تو یہ بتا رہا ہے کہ وہ بڑا تیشہ جو ہے یہ اس بڑے کے پاس پڑا ہوا ہے اسی نے کیا ہوگا اور اگر یہ بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھو کہ کس نے کیا ہے مجھ سے کیوں پوچھتے ہو اس پر وہ بہت شرمندہ ہوئے حبت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ابراہیم تمہیں تو پتا ہی ہے کہ یہ بولتے نہیں ہے اس پر حبر ابراہیم علیہ السلام نے ان کو لان تان کی افلقوم ولی مات اندون اللہ کہ لانت ہو تم پر بھی اور تمہارے معبودوں پر بھی جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کو چھوڑ کر اب اور تو ان سے کچھ ہو نہ سکا خسیانے ہو گئے اور اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے معبودوں کی مدد کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم کو آگ میں جلا دو لیکن آگ کو جلانا اللہ نے سکھایا تھا اور اللہ حکم دے گا تو آگ جلانا چھوڑ دے گی عارضی طور پر یا مستقلن لہذا اللہ تعالی نے بھی بندوبست کیا اللہ نے آگ کو حکم دے دیا یا نارو کونی بردم وسلام منالہ ابراہیم اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور کمفرٹیبل ہو جا اس کے بعد ذکر فرمایا انبیاء کے کا یعنی سورہ امبیا یہ کہلاتی ہے اور واقعی یہ اس کا بڑا وجہ نام ہے کہ اس میں بہت سے پیغمبروں کا ذکر آیا ہے فرمایا وباب نالہ اس حاق ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیے اور پوتے کے طور پر یعقوب بھی کلن جالنا صالحین ہم نے ہر ایک کو نیک بنایا تھا پھر حضرت لود کا ذکر ہے پھر حضرت نوع کا ذکر ہے پھر حضرت داود اور حضرت سلیمان کا ذکر ہے پھر خاص طور پر وہ جو ایک جھگڑا آیا تھا حضرت داؤد کے پاس فیصلے کے لیے اس میں حضرت سلمان علیہ السلام کی بہت نمایاں ہو کر دانائی کا سامنے آنا جھگڑا یہ تھا کہ ایک چرواہے کا ریوڑ ایک شخص کا پورا کھیت صاف کر گیا تو اس نے آ کر فریاد کی حضرت داؤود علیہ السلام کے دربار میں حضرت داؤود علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا کہ یہ پورا کو پورا ریوڑ جو ہے یہ دے دیا جائے اس کھیت کے مالک کو حضرت سلیمان کے علم میں آیا تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ فیصلہ میں کرتا تو ذرا مختلف کرتا تو حضرت داؤود کے علم میں آیا تو انہوں نے بلایا حضرت سلیمان کو اور کہا کہ تم کیا فیصلہ کرتے تو حضرت حضرت سلیمان نے عرض کی کہ میں اس کا فیصلہ یوں کرتا کہ میں ریوڑ دلوا دیتا کھیت کے مالک کو اور کھیت دلوا دیتا عارضی طور پر میں ریوڑ کے مالک کو اور ریوڑ کے مالک سے کہتا کہ اس کھیتی کو سینچے اس کو واپس اسی حالت میں لائے کہ جس حال میں وہ پہلے تھی ان مین ٹائم کھیت والا اس کے مویشیوں کا دودھ استعمال کرتا رہے اس سے فائدہ اٹھاتا رہے اور جب وہ کھیتی اپنی اصل حالت کو واپس آ جائے تو پھر چڑواہے چڑواہے کو بکریاں واپس دلوا دی جائیں اور کھیت واپس کھیت والے کو دے دیا جائے اس کے بعد ذکر فرمایا کہ لباس کی سند کا علم دیا داود کو اور اس میں اصل بات تھی ذرا بختر کے موجد حضرت داود علیہ السلام تھے یعنی آرمر کورٹ جو ہے فسٹ ٹائم حضرت داود علیہ السلام نے بنایا تھا پھر حضرت ایوب کا ذکر ہے پھر حضرت اسماعیل کا حضرت ادریس کا اور ذوالقفل کا اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اور یونس کا بھی ذکر کرو کہ جب وہ غصے میں آ کر اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے اور یہ گمان کیا کہ ان پر کوئی قدرت نہیں رکھتا اور لیکن اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ان پر قادر تھا اور وہ واقعہ تو ناظرین آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت یون قوم سے ناراض ہوئے اور وقت اللہ کی اجازت سے پہلے اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے اللہ کے رسول کا یہ معاملہ خاص ہوتا ہے کہ جب تک اسے اجازت نہ ملے وہ بستی کو چھوڑ کر نہیں جاتا جس کی طرف وہ بھیجا جاتا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ ہجرت کا فیصلہ ہو چکا تھا لیکن ہر روز حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریافت کرنے کے لیے آتے تھے کہ اللہ کے رسول کیا حکم ہے آپ فرماتے تھے ابھی ہجرت کی اجازت نہیں ملی پھر فرماتے تھے ابھی ہجرت کی اجازت نہیں ملی تاہ کے ایک دن دوپہر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت بکر صدیق کے ہاں گئے اور انہیں بتایا کہ ہجرت کی اجازت مل گئی ہے اور آج رات کسی وقت ہم مکہ مکرمہ کو چھوڑ دیں گے اس کے بعد حضرت ذکریہ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے کہ کیسے انہوں نے بے اولادی میں وہ کیسے انہیں بڑھاپے میں اپنی بے اولادی کے خلاف اللہ تعالیٰ سے فریاد کی اور بیٹا مانگا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حبت یاحیہ عطا فرما دیے پھر حبت مریم سلام الہ کا ذکر ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنی عفت پاک بازی کی حفاظت کی اور اللہ تعالیٰ نے اپنی جناب سے اپنے حکم سے اپنے کلمۂ کن سے انہیں حبیت عیسیٰ عطا فرما دیے اس کے بعد فرمایا فمیام المن صحاط و عموماً جو کوئی بھی اچھے عمل کرے گا ایمان کے ساتھ فلا و فران علیہ سا تو اس کی صحیح وجہد کی نہ شکری نا قدری نہیں کی جائے گی وہی نہ لہوکات بود یقینا ہم ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل کو لکھ رہے ہیں اس کے بعد سترویں پارے میں سورہ حج جاتی ہے اور یہ قرآن مجید کا بڑا دلچسپ مقام ہے کہ تین سورتیں قرآن مجید کی بالکل قرآن مجید کے وسط میں آدھے آدھے پارے پر مشتمل ہیں سولہویں پارے کا نصف ثانی پوری سورہ طاحا پر مشتمل ہے اور سترویں پارے کا نصف اول سورہ انبیاء پر مشتمل ہے اور سترویں پارے کا نصف ثانی پوری سورہ حج پر مشتمل ہے یعنی یہ تین سورتیں قرآن مجید کی آدھے آدھے اس پارے کے والیوم کی ہیں سورہ حج کے آغاز میں نو انسانی سے خطاب کرتے ہوئے بڑے گلوریس انداز میں ارشاد فرمایا گیا یا نا ست و ربکم لوگوں اپنے رب سے ڈرو ان زلزلہ تسات شیون عظیم یقیناً قیامت کا زلزلہ بڑی ہاربل شہ ہے بڑی ہولناک شہ ہے یوم ترونہا جس دن تم اسے دیکھو گے تازہ الکلو مردعۃ عماں اور داد کہ اس دن ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو دودھ پلانا بھول جائے گی وطا و کلو ذات حمل حملہ اور حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے اب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ دونوں باتیں خواتین سے متعلق ہیں اس کے بعد میں ابارا نا سکارا اور تم لوگوں کو دیکھو گے نشے کی حالت میں وہ ماہوں بے حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے بلاکن آداب اللہ شدید حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے عذاب کی اتنی شدت ہوگی کہ وہ ایسے ہو جائیں گے کہ جیسے نشے کی حالت میں ہوں نشے میں کیا ہوتا ہے انسان انکونشیس نہیں ہوتا بے ہوش نہیں ہوتا مد ہو جاتا ہے اور مد میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کے جذبات ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور ان پر انسان کی عقل کا کنٹرول جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دو مختلف وجود بنائے ہیں بہت سے اعتبارات سے ان میں اختلاف ہے ایک اختلاف ان دونوں کے درمیان عقل اور جذبات کی ریشوں کا ہے عقل نسل میں انسان کی اس صلاحیت کو کہتے ہیں کہ جو انسان کے جذبات کو کنٹرول کرتی ہے بھوک پیاس غصہ جنسی جذبہ یہ مشترک جذبات ہیں حیوانوں کے درمیان اور انسانوں کے درمیان اس فرق کے ساتھ کہ حیوانوں کو ان پر کنٹرول نہیں ہوتا جب کسی جانور کو بھوک لگے گی اور اس کا پسندیدہ کھانا اس کے سامنے آئے گا تو جانور کے پاس انٹرنلی کوئی ایسا میکنزم نہیں ہے کہ اپنے آپ کو کھانے سے روک سکے اسے پیاس لگ جائے اور اس کا منہ پانی تک پہنچ سکتا ہو تو اس کے پاس انٹرنلی کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو پینے سے روک سکے ہاں اس کا مالک اس کی لگام کھینچ لے اور اس کے منہ کو پانی تک پہنچنے نہ دے وہ بات دوسری ہے اسی طرح غصہ ہے جنسی جذبات ہیں لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے اندر بھی باقی حیوانوں کی طرح یہ جنسی جذبات جو کہ تو موجود ہیں لیکن انسان کو ان پر کنٹرول ہے اس لیے انسان کو حیوان عاقل کہا جاتا ہے عقل والا پھر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ریشو رکھی ہے بیلنس رکھا ہے عقل اور جذبات کے مابین پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور تقسیم رکھی ہے مرد اور عورت کے درمیان وہ تقسیم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو زیادہ جذباتی بنایا ہے اور مرد کو نسبت کم جذباتی بنایا ہے یعنی مرد کو اپنے جذبات پر وہ مرد کے جو حقیقی مرد ہو اس کو وہ حیوان نہ بن گیا ہو بلکہ انسان ہو تو اس کو اپنے جذبات پر عورت کے مقابلے میں زیادہ کنٹرول حاصل ہوتا ہے اب قیامت اچھا پھر جذبات کے اندر بھی ایک تقسیم ہے قرآن مجید جہاں مرد کے جذبات کا ذکر کرتا ہے سورہ عالم عمران کی آیت نمبر چودہ میں وہاں اس لسٹ میں سر فہرست عورت کا ذکر ہے کہ ذوقینا لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ من وَالْبَنِينَ نسائی آخِرِ الآخر ال کہ لوگوں کے لیے پرکشش بنائے گئے ہیں لوگوں کے لیے پرکشش بنائی گئی ہیں ان کی خواہشات کی محبتیں جو انہیں لاحق ہیں عورتوں سے بیٹوں سے اور پھر ایک طویل لسٹ بیان کر دی گئی لیکن جہاں تک عورت کا تعلق ہے اس کے لیے جذبات کے اعتبار سے سب سے زیادہ پرکشش ہے اس کی اولاد ہے اس کی مامتا کا جذبہ جو ہے وہ سب سے قوی جذبہ ہے تو یہاں پر بڑا خوبصورت ایک تجزیہ کیا گیا تجزیہ جو ہے وہ برآمد ہوتا ہے اس مبارکہ سے کہ قیامت کی ہوناکی کا منظر ایسا ہوگا اتنا سخت ہوگا اس کا اندازہ اس سے لگا لو کہ عورت اپنی مامتہ سے آری ہو جائے گی اپنے بچے کو دودھ پلانا بھول جائے گی اور مرد جو اس کی ٹاپ کوالٹی ہے کانشیسنس اپنے جذبات پر کنٹرول وہ اس سے آری ہو جائے گا ایسے دیکھے گا جیسے وہ نشے کی حالت میں ہو حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوگا بلاکن عذاب اللہ شدید اصل میں اللہ کا عذاب اتنا شدید ہے کہ جو انہیں اس حالت میں لے جائے گا آیت نمبر تیئیس میں ارشاد ہوا ان اللہ اللّہ الزین امن و عامل الصلحاتی جناتن ان تجریم انتحط عنہار کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائیں گے اور اچھے عمل کریں گے ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور موتی اور ان کا لباس ریشم کا ہوگا اللہ تعالیٰ نے جنت میں ہر وہ چیز پرووائڈ کی ہے جو اس دنیا میں کسی بھی درجے میں کشش کا باعث بن سکتی ہے اور پھر ذکر فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ ہم نے نشان دہی ان کے لیے کر دی خانہ کعبہ کی اور ان سے کہا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے نماز پڑھنے والوں کے لیے اور رکوع و سجود کرنے والے کے لیے والوں کے لیے پاک اور صاف رکھیں اور پھر فرمایا کہ آواز لگاؤ ندا دو لوگوں کو کہ وہ حج کرنے کے لیے آئیں اس گھر کا اور تمہاری اس پکار پر رسپونڈ کرتے ہوئے تمہاری اس ندا کو رسپونڈ کرتے ہوئے وہ چلے آئیں گے پیدل بھی اور دبلے اونٹوں پر سوار ہو کر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت متحرہ کے دو جو ادوار ہیں وہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف نظر آتے ہیں مکی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے ساتھیوں نے اپنی مدافعت میں بھی ہاتھ نہیں اٹھایا لیکن مدنی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اور آپ کے ساتھی بھی سیف بدس میدان میں آئے ہیں اور اتنی مہمیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت متعرہ کے اندر ان دس سالوں کے اندر کہ جن کا شمار بھی مشکل ہوتا ہے اور بعض اوقات تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر ہفتے آپ نے کوئی مہم رمانہ کی ہے اور ہر ہفتے کوئی مشن جو ہے اس کو آپ نے اکمپلش کیا ہے یہ کیسے ہوا سورہ حج میں وہ آیت آئی ہے اور خیال ہے کہ یہ آیا وبارکہ دوران حج نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر نازل ہوئی تھی اوزین اللہ یوقات العنہ بھی انّاَََََََََ ظلم و ان اللّہ عل نصرِم القدیر کہ وہ لوگ جن پر ظلم ڈھایا جاتا رہا ہے انہیں اجازت ہے جنگ کرنے کی اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر قادر ہے آنکھیں دیکھتی ہیں کان سنتے ہیں لیکن ایسا جانوروں کے کان بھی کرتے ہیں جانوروں کی آنکھیں بھی کرتے ہیں بحثیت انسان مطلوب یہ ہے کہ اللہ انسان دل کی آنکھ سے دیکھے دل کی کان سے سنیں لہذا سورہ حج میں بڑی خوبصورت آیت آئی ہے کہ انہا لا تام افسار کہ بے شک اے نبی ان کافروں کی آنکھیں اندھی نہیں ہوئیں ولاکن تامل قلوب الطیف بلکہ اندھے ان کے وہ دل ہو گئے ہیں جو سینوں میں ہیں اب بعض لوگوں نے جو ڈکشنری کے زور پر قرآن مجید کی تفسیر کرنا چاہتے ہیں چونکہ سائنٹیفک نقطۂ نگاہ سے دل کا فنکشن صرف خون پمپ کرنا ہے سوچ بچار غور و فکر نہیں ہے جبکہ کہ قرآن مجید دل کو مرکز قرار دیتا ہے ہدایت کا جذبات کا اور لٹریچر میں بھی ایسے ہی ہے لہذا وہ ڈکشنری میں سے ایک مطلب قلب کا برین بھی نکال لیتے ہیں دماغ بھی نکال لیتے ہیں لیکن قرآن مجید اپنی حفاظت کرتا ہے کہ بے شک ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوئیں اندھے ان کے وہ دل ہوئے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں سورہ حج کا آخری کو اپنے اندر بڑی جامعیت لیے ہوئے ہیں ارشاد ہوا لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے اسے غور سے سنو بے شک وہ لوگ بے شک وہ ہستیاں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ تمہا نہیں کر سکتی اور رہے وہ بت جن کو تم پوچھتے ہو اگر مکھی ان کے آگے سے کچھ کھانے کی چیز اٹھا کر لے جائے وہ تو اس سے واپس ریکلیم بھی نہیں کر سکتے اور پھر فرمایا کہ انسان کی بلندی اس کے عظمت کا پتہ جو ہے وہ اس کے پرسوٹ سے بھی چلتا ہے کہ اس کی خواہشات کیا ہیں اس کے مطلوب اور مقصود کیا ہیں جس کا مقصود اور مطلوب اونچا ہوگا وہ انسان اونچا شمار ہوگا اور جس کا مطلوب و مقصود گھٹیا ہوگا وہ انسان بھی گھٹیا شمار ہوگا اس کے بعد جو شرک کی حقیقت ہے اس کو بیان کیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بڑا غلط تصور قائم کیا ہے فرمایا ما قدر اللہ حق قدر انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا جیسا کہ اس کو پہچاننا چاہیے تھا ان اللہ لقوی عزیز یقینا اللہ تعالیٰ تو بڑا قوی اور زبردست ہے سلسلہ رسالت و نبوت یہ ایک بہت اہم سلسلہ ہے کہ جو اللہ اور انسانوں کے درمیان واسطہ بنتا ہے اللہ کے فرشتے اللہ سے وہی رسیو کرتے ہیں اور وہ وحی انسانوں میں سے نبیوں تک پہنچاتے ہیں اور نبی وہ پیغام انسانوں تک پہنچاتے ہیں لیکن واپسی کے لیے اللہ تعالیٰ کو کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کا سننے والا ہر چیز کا جاننے والا ہے کیوں خالق و مخلوق میں ہائل رہے پردے پیرا نے کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو اس کے بعد آخر کا ذکر فرمایا ان اللہ سمی بصیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا سننے والا ہر چیز کا جاننے والا ہے یا عالم و مابینا ادیم خلفہ ہوں جو کچھ ان کے سامنے ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے اسے بھی جانتا ہے وہی اللہ ترجاء المور اور تمام امور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف ریفر کیے جائیں گے یعنی تمام ڈسپیوٹس کا فائنل ریفری فائنل ججمنٹ کرنے والا اللہ تعالی ہے اور اسی میں آخرت کی طرف اشارہ ہے پھر اہل ایمان کو خطاب کر کے فرمایا اے ایمان والو رقو کرو سجدہ کرو اپنے رب کی بندگی کرو اور بھلے کام کرو اس میں رکوع سجود تو نماز کے دونوں ارکان ہیں اور یہ ارکان اسلام کے لیے ایک اشارہ ہے کہ تم نماز روزہ حجکات تو قائم کرو اس پر ایڈیشن کیا گیا اپنے رب کی بندگی کرو اور بندگی جو ہے یہ بہت وسیع اصطلاح ہے یعنی غلامی پورا کا پورا اللہ تعالیٰ کا بندہ بن جانا اللہ کی اطاعت کرنا اللہ سے مانگنا اللہ اسے پناہ طلب کرنا اللہ اسے بخشش مانگنا یہ سارے کیا ہیں یہ بندگی کے تقاضے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس کا سٹارٹ جو ہے وہ عبادات ہیں نماز روزہ حج اور زکوٰۃ ہے لیکن دین اس پر ختم نہیں ہوتا وفا خیر اور بھلائی کے کام کرو اس سے مراد انسانی خدمت ہے نو انسانی کی بھلائی کے کام کرنا ہے اب ان بھلائیوں میں سب سے بہترین کام جو ہے بھلائی کا یعنی کسی بھوکے کو کھانا کے ساتھ بھلائی ہے اور کسی اندھے کا ہاتھ پک کر اس کو سڑک پار کرا دینا بھی انسانیت کے ساتھ بھلائی ہے لیکن انسانیت کی بہترین خدمت انہیں ان کے رب کے ساتھ جوڑنا اور آخرت کے عذاب سے انہیں نجات دلانا ہے لہذا اس کا حکم دیا گیا کہ اللہ کے راستے میں جد و جہد کرو جیسا کہ اس کی جد و جہد کا حق ہے اے مسلمانوں اللہ نے تمہیں اسی کام کے لیے پیدا کیا ہے بارک اللہ لی ولا کم فلقرآن العظیم و نَانی وم بلایات بذکر بل <تصفيق> قد جاءتكم موعظة من وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة